تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه اما من اوتي كتابه بشماله فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِذَابِيَةً وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةً مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةً هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةً خُضوه فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَفِيمَ صَلُّوهُ ثم في سلسلات النظر هو صبروا نذرا فصلوا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا امين ولا طعام الا من يسلين لا ياكله الا المطاوفون <تصفح> قیامت کے دن پہلے ایمان چار گروہوں کے اندر تقسیم ہوں گے پہلا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو حساب کتاب کے بعد سیدھے جنت میں تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن کی بیٹیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی اور ان کو جنت اور جہنم کے درمیان اعراض میں روک دیا جائے گا بالآخر انہیں بھی جنت میں داخلہ دے دی دیا جائے گا اور چوتھا بروغ لوگوں کا ہے کہ حساب کتاب کے بعد جن کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں گی تو انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور پھر بالآخر ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ چار گروہ تھے اصحاب جنت کے اہل جنت کے اس کی تفصیل گزشتہ خطبے میں آپ سن چکے ہیں اسی طرح جو جہنمی لوگ ہیں جنہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا ان کے بھی دو گروہ ہیں دو قسم کے لوگ ہوں گے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے جس طرح کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے ان کے اعمال اتنے اعلی ہوں گے کہ حساب کتاب کی ضرورت نہیں بغیر حساب کے ان کو جنہ دے دی جائے ایسے ہی اہل کفر ان میں سے کچھ لوگ ایسے کبھی اعمال والے ہوں گے کہ ان کے اعمال کو بھی تولا نہیں جائے گا بلکہ بغیر حساب کے ان کو چہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی سورہ پہنا کے تھا اللہ سورہ کہ آیاتی اور ابھی ولی ربہم ولقائہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے رہے اور اللہ تعالی سے ملاقات یعنی قیامت کے دن کا بھی یہ لوگ انکار کرتے رہے وہ ابھی تو ان کے اعمال حلت ہو جائیں گے ان کے اعمال ضائع ہو گئے فلاں ملاحم یومل قیامتی وزنا ہم ان کے لیے قیامت کے دن میزان قائم نہیں کریں گے ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ہم تنازع نہیں لگائیں گے بلکہ بغیر حساب کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا رالی کا جزا جہنم و بیما کا فارو و آیاتی و رسولی یہ <تصفح> ان کا بدلہ جہنم ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب ابوالعالمین کی آیات کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ کفر کیا تھا اللہ تعالی کی آیات کا ملام اڑاتے تھے اور رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے تین وجوہات جی بیمار کا فاروق وتا فارو آیاتی رسولی ہوزوا بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کی چار نشانیاں تھیں لائن دم نہیں کرواتے لائی تفیہ رول نبوست نہیں لیتے لا رول داغ نہیں لگواتے اللہ کے توقعہ اور اپنے رب پر توقل کرتے بغیر حساب کے جہنم میں جانے والوں کی اللہ نے تین نشانیاں بیان کیوں جہنم میں جائیں گے اس طرح عمار کا تھا روس اوپر کرتے تھے وہ تختم آیا تھی وہ میری آیا اور میرے رسولوں کا ولاق اڑاتے تھے یہ مول ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حود میں فرماتے ہیں اللہ کے سوا اور, کچھ نہیں ہے وحبت ما اور جو کچھ یہ دنیاوی زندگی میں کرتے رہے وہ کا سارا کچھ ہبت ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا اور جو وہ عوال کرتے رہے وہ سب ضائع ہو گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر کفر کرنے والوں کے اعمال کی حالت بیان کی ہے ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں کپوریم اعمال <تصفح> وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال کارآماد راکھ کی طرح ہے کسی بھی چیز کو لکڑیاں وغیرہ ہوں کو جلانے کے بعد وہ راکھ بن جاتی ان کی اعمال کی مثال بھی راکھ کی طرح ہے راکھ کیسی ٹوپی یومن آصف کہ جس پر تیز آندھی والے دن بہت سخت ہوا چلی لا دیرونا مما کسب ولا شی جو بھی انہوں نے کمائی کی اس کمائی میں سے کسی چیز پر یہ قدرت نہیں رکھتے یعنی اب رات ہو اور آندھی چل رہی ہو اور آندھی اس رات پر اپنے پورے زور سے گزرے تو کیا باقی ہوئے ساری آندھی کے ساتھ اڑ جائے گی بالکل ایسے ہی ان کے آمار کی مثال ہے کہ ان کا کیا دھرا سارا کچھ منتشر ہو جاتا ہے بکھر جاتا ہے پٹر اور شرک کرنے والوں کے اعمال راک کی طرح اڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رانی کہ وہ بلا بروید یہ بہت دور کی گمراہی ہے تو جب ان کے اعمال ہی ختم ہو گئے حبت ہو گئے ضائع ہو گئے راک کی طرح اڑ گئے تو پھر حساب کس چیز کا ہو امال رہ ہی نہیں باقی اسی لیے اللہ نے فرمایا فلاں ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی تنازع قائم نہیں کریں گے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حدیث نمبر چار ہزار سات سو انتیس اسی آیت کی تفصیل میں سورہ اسی آیت کی تفسیر میں ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انایہ راج العدیم سمین یا بہت بڑا بہت موٹا تازہ آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا لا عند اللہ جناح بعوذا، وہ اللہ تعالی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھے گا اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر جتنا نہیں ہوگا کون بڑا ہوگا بڑا موٹا ہوگا وقالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ کے دیکھو الْقِيَامَةِ پرانوٹی ہم, ہم ان کے لیے قیامت کے دن ویزان ترازو قائم نہیں کریں گے یہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جانے والے لوگ اہل کفر کا دوسرا گروہ جہنمیوں کا دوسرا گروہ وہ ہے جو حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائے گا انہیں ان کا نام آمار حساب کتاب کے بعد ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا انہیں اصحاب و کہا جاتا ہے اصحاب شمار اساب الرشانہ یہ الفاظ ان کے لیے پرانے مجید میں دے ہوئے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ امنا ملبوطی یا کتاب بہوبی شیماری وہ کہ جس کا نام اعمال اس اس دیا, دیا ہی نہ جاتا اور نہ ہی میں جانتا کہ میرا حساب کیا تھا یا لئیتا ن تلقا اے کاش کے موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا کام تمام کر جاتی یعنی جب میں دنیا میں زندہ رہا اور اس کے بعد مجھے موت آئی تو وہ موت ایسی ہوتی کہ اس کے بعد مجھے دوبارہ اخربی زندگی نہ دی جاتی یا لیتہا کانت القاضی ما اغنا عنی مالی مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہ دیا حلق عنی سلطانی میری سلطنت مجھ سے چھن گئی ہلاک ہو گئی خضوہو فغلوہ اللہ تعالی فرمائیں گے اس کو پکڑو اور اس کو جکڑ دو سم پھر اس کو جہنم رسید کر دو جہنم میں پھینک دو دوا فصل کو پھر ایسی زنجیر سے جس کی لمبائی ستر گاز ہے اس کے ساتھ اس کو جکڑ دو کیوں؟ انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم یہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا وَلَا يَخِلْضُ عَلَىٰ طَعَامِ مِسْكِينَ اور وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا فَلَيْسَلَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِينَ تو اس کے لیے آج یہاں پر کسی قسم کا کوئی دوست نہیں ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا من غِسْلِينَ اور پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے لا جسے کے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال دکھائے گا وہ امال وہ دنیا میں کرتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا ان پر حسرت بنا بنا کے وہ اپنے امار کو دیکھیں گے حسرت کریں گے کاش ہم دنیا میں اچھے کام کر رہے تھے وہ ماہوں فار جینار اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے اب ان کی حسرتیں اور ندامتیں ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی اور یہ واویلا اور افسوس کریں گے سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں یقا پھر یا لینی کم تو کافر وہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا اسی طرح صورت نصاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یب الدینہ کا فر ہوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ قیامت کے دن اس دن چاہیں گے خواہش کریں گے کاش لوک ہی مل ارب ان کے اوپر زمین برابر ہو جائے یہ رسول کی ناقرمانیاں کرتے رہے اللہ کے ساتھ فر کرتے رہے اور قیامت کے دن پھر یہ خواہش کریں گے آرزو کریں گے کہ ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جائے یعنی ان کو زمین کے اندر ختم کر دیا جائے اور یہ سیلاب سے چھوٹ جائے وال اور وہ اللہ تعالی سے کوئی بال بھی چھپا نہ سکیں گے یعنی کافر وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں مٹی میں مل جاتا مل جاتا مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا خاک ہو چکا ہوتا آج میرا حساب کتاب نہ ہوتا میرا کوئی عمل ظاہر نہ ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس کے اپنے بول بول کے اس کے خلاف گواہی لیں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں بالو رج شاہی تم علینا یہ اپنے چمڑے کو اپنے جسم کو کہے گا کہ آج تم ہمارے خلاف ہی گواہی کیوں دے رہے ہو کالو انت اللہ شہید وہ کہیں گے کہ آج ہمیں اس اللہ نے قوتِ گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو لطف بخشا وہ وعلیٰ کا کمکا اور اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ ان اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں علی واہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہرے لگا دیں گے موہر کا بند کر دیں گے پھر کیا ہوگا تو کل آئی ان کے ہاتھ وہ ہم سے کلام کریں گے باتیں کریں گے وَتَشْحَبُ اور ان کی ان کے پاؤں وہ گواہی دیں گے بیما کا ہوں یکسکون کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے اسی طرح اللہ سے خانہ ہوگا تعلیٰ کرواتے ہیں کہ کافر قیامت کے دن خواہش کرے گا کہ کاش آج میں چھوٹ جاؤں اور اس کے بدلے میں مجھے جو دینا پڑتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں اللہ تعالیٰ پرواتے ہیں ان اللہ دینا کا فاروق لو اللہ پھر عدودی جمی امت کافروں کے پاس جو کچھ بھی زمین کے اندر موجود ہے زمین کے سارے خدانے سارا مال اگر کافروں کو مل جائے اور اسی جیسا کچھ اور بھی ان کو مل جائے تو کافر قیامت کے دن وہ خواہش کریں گے لوگی ہی آداب یا ملتی آباد کہ یہ سارا کچھ دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارا پا رہے ہیں لیکن ہوگا کیا ماں قطب کی ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا کافر اگر زمین بھر پھلانا اور بلکہ اس سے بھی ڈبل وہ بطور فدیا دے کر عذاب سے بچنا چاہیں تو قبل ہوں ان سے کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اسی طرح اللہ سے خانہ فرماتے ہیں ہوں یہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے ید المجر اداب یا مجرم کا پھر وہ چاہے گا کہ آج وہ اپنے اس عذاب کے عبض اپنے بیٹے کا فدیہ دے دیں جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ فدیہ دے کر خود اپنی جان چھڑوانا چاہے گا لو یفتدی من عذاب ادابی ببنی کاش کے اپنے بیٹے کا آج کے دن کے عذاب سے وہ فدیہ دے دے وہ تی وہ اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی وپسی لتی ہی لتی تو اور اس کی وہ قوم وہ خاندان وہ قبیلہ جس میں وہ رہتا رہا وہ سارے کا سارا بطور فدیہ دے دے وہ منفل الارض جميعا اور زمین میں جتنے بھی آدمی ہیں وہ سب پھر سمجھی اس کو نجات ملتا ہے یعنی اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ طرح طرح کی آرزے کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل فرگے جیسا نہیں ہوگا ان نہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے زاق لشوا جو کھال ابھیڑنے والی ہے تدمن ادبرا رابطہ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیرا جام آؤ آ اور مال جمع کیا اور اس کو تجوری میں بند کر کے رکھا اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا یہ آگ ان کو اپنی طرف بلائے گی اور اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور جب یہ ساری کیفیات اس کے ساتھ ہوں گی تو اس کی ایک ٹکانے آ جائے گی کہ آج میری کوئی تدبیر بھی میرے کام نہیں آ گئی پھر وہ کہے گا ماں اور نہ انی حالانکہ انگنی سوتا آج مجھے میرے مال نے کوئی کام نہ دیا ہائے میری سلطنت وہ بھی ہاتھ میں مل گئی میری چرب زبانی اور حجت والی بھی کام نہیں آئی دنیا میں تو لوگ اپنی چرب زبانی سے بڑے بڑے کام سیدھے کر لیتے ہیں سچ کو جھوٹ حق کو باطل اور باطل کو حق بنانا یہ لوگوں کا خان بڑا خوبت والا تھا بڑی طاقت والا تھا اس کے پاس بھی بہت بڑی سلطنت تھی لیکن قیامت کے دن یہ خود موقع ہوگا یہ اپنی قوم کے سب سے آگے ہوگا اس کی قوم جہنم میں جائے گی یہ بھی جہنم میں جائے گا یہ اپنی قوم کی قیادت کرتا ہوا اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا فاوردہم النار وہ ان کو جہنم میں جھونک دے گا جہنم میں لے اترے گا برسل برب المورود اور یہ بہت بری وارد ہونے کی جگہ ہے جہاں پہ یہ لوگ وارد ہوں گے وہی ہادی لانتم و یوم القیامہ اور اس دنیاوی زندگی میں بھی اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی وہ یوم اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے رہی لگی رہے گی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری اللہ کی رحمت سے محرومی یعنی دنیا میں بھی یہ اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہی رہے اور آخرت میں بھی رب کی رحمت سے محروم ہوں گے بے سر رفت المرفود جو انعام ان کو ملا ہے وہ بہت برا ہے یعنی لانت اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اناروی <وَعَشِيَّا> آن اور علیحا و اشیا فرون اور علی یہ وہ لوگ ہیں کہ اناروی اردون علیحا ادوگم و اشیا یہ صبح شام آگ پر آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ویو متبو مسا اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب سے دوچار کر دو سخت عذاب میں داخل کر دو اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی فرعون اور فرعونیوں کو روزانہ صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے قیامت سے پہلے بھی برزخی زندگی میں قبر کا بھی عذاب اور پھر قیامت کے بعد جہنم کا عذاب وہ ان کو دیا جائے گا اور ما اگنا انی ماریا ہلاکہ انی سو پا لیا کتنا مالدار تھا کتنی بڑی سطلت والا تھا اس کو بھی کچھ کام نہ آیا اور پھر اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو حساب کتاب کے بعد جہنم میں داخل ہونا ان کے لیے اور ازیت ناک ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے نارکم جزء من سبعین جز من مناری جہنم یہ جو دنیاوی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے یعنی جتنی اس دنیا والی آگ کی تپش ہے اس سے انہتر گنا مزید اس کو بڑھا لیا جائے تو جہنم کی آگ کی تپش بنتی اور دنیا کی آگ دیکھ میں ہر چیز کو جلا کے ادا کر دے عام طور پہ جو گھروں کے اندر آگ جلائی جاتی ہے یہ تو بہت معمولی سی ہے اس سے بھی کئی گنا تیز آگ دنیا کے اندر موجود ہے جس کو لوہا کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دیکھیں کبھی یہ لوہا مارکیٹ کی طرف جا کے وہ گیس ہوتی ہے بس اس کو جلاتے جاتے ہیں لوہے کے اوپر لوہے کی موٹی موٹی چادریں کٹتی چلی جاتی کئی گنا تیز آگ چولہے والی آگ کے نسبت موجود ہے اور یہ دنیا کی آگ ہے اور جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے انہتر گنا زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناروکم جزء من امن سبنی من نار امن ناری جہنم تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتنا کافی عطر تم دیکھو عذاب دینے کے لیے اور جلانے کے لیے تو یہی آگ کا ہی کافی ہے تو آپ نے فرمایا فضیلت البیسم و تسمین جزءا کلو ہن مسلحر لیکن جو جہنم کی یاد ہے نا زیادہ تیز ہے اور ہر حصہ اسی آگ کی مثر ہے تو یہ بہت شدید گرمی والی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سب سے ہلکا ترین عذاب جس بندے کو دیا جائے گا وہ ایسا آدمی ہوگا رجل على الاسی پدم ہی جمراتان جس کے دونوں پاؤں کے نیچے انگارے رکھے جائیں گے ہر پاؤں کے نیچے ایک انگارہ رکھا جائے گا یہ قیامت کے دن سب سے ہلکا ترین عذاب اس بندے کو ہوگا من ہوما داغ ان دو باروں کی وجہ سے اس کا دماغ قیامت کے دن ایسے ابلے گا کما یگلی المرجل و کم جس طرح ہنڈیا وہ ابلتی ہے جوش کھاتی ہے یہ وہ آدمی ہے جس کو جہنم میں نہیں ڈالا گیا بلکہ صرف اس کو کیا عذاب ہے اس کے پاؤں کے نیچے انگارے ہیں جہنم کے ہر طرف سے آگ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بھی اس کا دماغ ابلے گا اور وہ آدمی جس کو آگ نے لپیٹا ہوا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الْحَقُ رَبِّكُمْ فَمَنْ وَمَنْ <الْيَفْو> کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے جو چاہتا ہے مان لے اس پر ایمان لے آئے اور جو چاہتا ہے کفر ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے آرا دے کھا جس آگ کی کے شولے ان ظالموں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہوں گے اور اگر وہ پانی مانگیں گے یوگا تو ان کل محلی ان کو ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے جو چہرے کو گوشت کو بھون کے رکھ دے گا بے سارا سارت برتا پاپا یہ نہایت برا مشروب ہے اور انتہائی بری آرامگار اور بولو جو جہنم کے سب سے نیچے ہوں گے نچلے طبقے میں ان کا کیا خیال ہوگا اللہ تعالیٰ نچلے من درجے میں ہوں گے وَلن تاجد لہو نصیرہ اور آپ ان کے جہنمیوں میں سے جو منافقین ہیں ان کو سب سے نیچے رکھا جائے گا جہنم کے پیندے میں اور جہنم میں آدمی کی کیفیت بڑی عجیب ہوگی لایام تو فیحا والا یکیا نہ تو بندہ جہنم میں مرے گا نہ زندہ رہے گا جس طرح نزا کے وقت آدمی کی جان اٹکی ہوئی ہو تو اس کی کیفیت ہوتی ہے بالکل یہی حالت جہنمی کی ہوگی لا لایا مفیہ والا یکیا نہ وہ اس میں زندہ ہوگا نہ ہی وہ مرے گا اس کو موت آئے گی یعنی زندگی ہوگی لیکن ایسی زندگی نہیں کہ بندے کو زندہ کہا جائے تو یہ جو چہنم میں جانے والے ہیں اصحاب مال یہ کون لوگ ہیں لا کا باللہ بلاہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلتر کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ وحت پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں تو صحابہ نے فرمایا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی توفیق اور میری نقوت و رشادت کی گواہی دو وہ تو تین سالات نماز قائم کرو تو زکاتا زکات ادا کرو سم و رمضان کے روزے رکھو وہ انتر ٹو منل مغنہ اور مالے غنیمت میں سے خمس پانچواں حصہ ادا کرو یہ ایمان ہے ایمان بلا ہی ان چیزوں کا مرکب ایمان کے اس کے علاوہ بھی پانچ ارکان ہیں ایمان باللہ کے علاوہ ایمان بالرسول ایمان بالملائکہ رسولوں پر فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان تقدیر پر ایمان یوم آخرت پر ایمان یہ کل گیارہ کام بنتے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں تو ایمان خطرہ اسلام کیا ہے تو و رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا یہ میں دیکھیں کہ کسی چیز کو ماننے کا نہیں کہا گیا اسلام ہے نماز کو مان لینا روزے کو مان لینا زکات کو مان لینا نہیں بلکہ اسلام کیا ہے نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا مان لی کے فرد ہے نہیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام کیا ہے زکات ادا کرنا رمضان کے روزے گرمیوں میں ہیں بڑے لمبے لمبے نہیں رکھے جاتے ہیں فرد یہ اسلام نہیں ہے اسلام کیا ہے رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا مالے گنیمت سے قرو ادا کرنا یہ افعال ہیں ایمان اور اسلام کا جو جز ہے حصہ پہ سے کسی ایک کے بغیر بندہ مسلم یا مؤمن نہیں رہتا تو جہنم میں جانے والے یہ وہ لوگ ہوں گے لا العظیم جو اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتے تھے اور جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ بالاخر جہنم سے نکل کر جنت کے اندر چلے جائیں گے اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے و ماں توفیقی اللہ بل علیہ تبکل تو الد